ہم بو بچوں کے لیے اسلحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی اپنا نصیب آ رہا ہے ڈبلو الحمدللہ وحدہ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 وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا صدق اللہ آج کے درس کا آغاز ہم صورت النسا کی آیت نمبر ایک سے کر رہے ہیں لیکن جیسا کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ گزشتہ درس کے آخر میں آیت نمبر ایک سو انیس کی جو تفسیر بیان کی جا رہی تھی تو اس میں یہ تھا کہ شیطان کو جب مردود ٹھہرا کر بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا تو شیطان نے کہا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا تو گمراہ کرنے کی صورت یہ کہ ان کے عقائد خراب کروں گا بلا امن اور ان کو ہرس اور ہبس میں امیدوں آرزو میں مبتلا کر دوں گا والا عامرن اور تیسری بات اس نے یہ کہی کہ میں ان کو ترغیب دوں گا تو وہ چپاؤں کے کان کاٹیں گے تو مشرق جو تھے چپائے کا کان کاٹ کے اسے اپنے بت کے لیے مخصوص کر دیتے تھے یہ کان کا کاٹ دیا جانا گوئے کی علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ اب یہ مخصوص ہو گیا فلاں بت کے لیے اور فلاں جھوٹے معبود کے لیے اور چوتھی بات اس نے یہ کہی والا عامر میں انسانوں کو ایسی تعلیم دوں گا فلاں رن خلق اللہ کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑنے لگیں گے یہ جو چوتھی بات ہے اس کی تفسیر بیان کی جا رہی تھی کہ درس کا وقت ختم ہو گیا کچھ بات تو ہو گئی تھی بہرحال اس نے یہ کہا کہ بالا عام ارن ہوں فلا یوگئی رن اللہ میں انسانوں کو ایسی تعلیم دوں گا وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑنے لگیں گے اس کا کیا مفہوم ہے اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا اللہ کی فطرت کو بگاڑنا اللہ کی صورت کو بگاڑنا یہ تینوں معنی کیے گئے ہیں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں ان کو ورغلاؤں گا بہکاؤں گا غلط راستے پر ڈالوں گا یہاں تک کہ وہ اسلام کا راستہ چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کر لیں گے تو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرنا یہ بھی اللہ کی فطرت سے ہٹ جانا ہے اس لیے کہ اللہ پاک نے اس دین کے بارے میں فرمایا دین اسلام کے بارے میں فقیم بجح علی دین حنیفا سارے دینوں سے کٹ کر سب سے الگ ہو کر یکسو ہو کر ایک دین کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ فطر طلح ہلتی فتح علیحا یہ دین جو ہے یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے لا تبدیل لخلق خل اللہ اللہ کی تخلیق میں اللہ کی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ جو دین ہے دین اسلام اس کو اللہ پاک نے دین فطرت قرار دیا اللہ کہتے میں نے انسان کو دین فطرت پر پیدا کیا ہے اور اس کی وضاحت فرما دی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یولدو مولود الفطرا بچہ جو پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو اب او ہی اور بچہ نہ یہودی پیدا ہوتا ہے نہ عیسائی پیدا ہوتا ہے نہ ہندو پیدا ہوتا ہے نہ سکھ پیدا ہوتا ہے نہ مجوسی پیدا ہوتا ہے نہ مشرق پیدا ہوتا ہے نہ کافر پیدا ہوتا ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے مسلم پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے یہودی عیسائی مجوسی سکھ ہندو وغیرہ وغیرہ بنا دیتے ہیں ہاں اسی لیے بالغ ہونے سے پہلے پہلے اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی شمار ہوگا مختلف اقوال ہیں اس بارے میں ایک قول یہ ہے زیادہ تر علماء کا کہ نابالغ بچہ وہ جنتی ہوگا اگرچہ غیر مسلم گرانے سے تعلق رکھنے والا ہو اس لیے کہ وہ دین فطرت پر ہے اور یہ بھی جان لیں کہ ہم نے ایک کولو اقرار تو کیا تھا اللہ کے سامنے ازل میں ازل میں کم کالو بلا جب پوچھا گیا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں اور کہا تھا کہ ہاں کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں تو یہ اسلام یہ اللہ کا اقرار یہ توحید کا اقرار یہ ہماری فطرت میں ہے یہ عہد لیا گیا تھا بالغ ہونے سے پہلے کسی کے مسلمان شمار کرنے کے لیے <تصفح> وہی عہد کافی ہے وہی عہد اس کی بنا پر وہ جنتی بن جائے گا لیکن بالغ ہونے کے بعد وہ عہد کافی نہیں ہوگا دوبارہ لا الہ الا اللہ. محمد الرسول اللہ پڑھنا ضروری ہوگا تو اسلام دین فطرت ہے جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے وہ اللہ کی فطرت کو بدلتا ہے اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں الحمدللہ ہم پوری بصیرت کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا کوئی حکم ایسا نہیں جو فطرت کے خلاف ہو کوئی حکم ایسا نہیں آپ عقائد سے لے کر عبادات تک اور عبادات سے لے کر معاملات تک اور معاملات سے لے کر اخلاق تک دیکھیں آپ کو اسلام کا کوئی حکم فطرت کے خلاف دکھائی نہیں دے گا اور اگر مباصنہ کیا جائے اسلام اور دوسرے مذاہب کے درمیان تو آپ کو دوسرے مذاہب میں ایسے احکام ملیں گے جو فطرت کے خلاف فطرت کے خلاف رہبانیت فطرت کے خلاف اور بعض مذاہب میں طلاق کی اجازت نہ ہونا یہ فطرت کے خلاف اس طرح کے کئی احکام اور مسائل بتائے جا سکتے ہیں جو دوسرے مذاہب میں فطرت کے خلاف ہیں لیکن الحمد اسلام کا کوئی حکم وہ فطرت کے خلاف نہیں یہ دین فطرت ہے تو جو اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے تو وہ اللہ کی فطرت سے ہٹ جاتا ہے اور جو مسلمان ہوتے ہوئے جو مسلمان ہوتے ہوئے اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ غیر فطری زندگی گزارتا ہے غیر فطری زندگی اور جب غیر فطری زندگی گزاری جائے گی تو مشکلات ہوں گی مسائب ہوں گے پریشانیاں ہوں گی سکون نہیں ہوگا جب فطری زندگی گزاری جائے گی فطری تو اس کے اندر سکون ہوگا مزے ہوں گے جو مصنوعی زندگی ہے مصنوعی زندگی اور وہ طرز زندگی کا جو انسان نے خود ایجاد کیا اس کے اندر مشکلات ہے زندگی کا وہ طرز وہ ڈھنگ جو اللہ نے سکھایا اس میں سکون ہی سکون ہے مزے ہی مزے ہیں برکتیں ہی برکتیں راہتے ہی راہتے ہیں رحمتیں ہی رہتے ہیں محبتیں ہی محبتیں ہیں یہ حقیقت ہے تفصیل میں جاؤں بات بہت لمبی ہو جائے گی تو ایک مفہوم تو یہ ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کو ترغیب دلاؤں گا ان کو سبز باغ دکھاؤں گا یہاں تک کہ تیری فطرت سے ان کو ہٹا دوں گا دین فطرت سے ان کو ہٹا دوں گا کسی اور دین پر لگا دوں گا دوسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا گیا کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کو ترغیب دوں گا یہاں تک کہ یہ اپنی جنس بدل لیں گے یہاں تک کہ یہ اپنی شکل و صورت بدل لیں گے جنس کا بدل لینا یہ بھی فطرت کے خلاف عمل ہے شکل و صورت جو اللہ نے بنائی ہو اس کو بدل دینا یہ بھی فطرت کے خلاف عمل ہے اللہ اکبر یہ اس وقت شیطان نے کہا تھا آج سے پہلے تو شاید اس کا تصور نہیں تھا کہ جنس بھی تبدیل ہو سکتی ہے یا اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن آج کل یہ مسئلہ عام ہو گیا لڑکے لڑکیاں بن رہی اور لڑکیاں لڑکے جنس کی تبدیلی کا عمل آپریشن کے ذریعے سے ہو رہا ہے اللہ نے جو بنایا اس پر راضی نہیں ہے اللہ نے مرد بنایا اس پر راضی نہیں ہے اللہ نے عورت بنایا اس پر راضی نہیں ہے, عورت راضی نہیں ہے مرد عورت بننا چاہتا ہے اور عورت مرد بننا چاہتی ہے اللہ اکبر جنس کو تبدیل کر دیتے ہیں جنس نہ تبدیل کروا سکیں تو صورت بدل لیتے ہیں مرد عورتوں جیسی صورت عورتیں مردوں جیسی صورتیں جبکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے اللہ ان اللہ المتبہین بل ان مردوں پر بھی لانت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لانت جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں فیشن پرستی کی وجہ سے یہ وبا عام ہو گئی یعنی شکل و صورت کا بدل لینا لباس رنگ ڈھنگ کا بدل لینا عورتیں مردوں کے سے انداز میں گفتگو کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور بعض مرد عورتوں کے سے انداز میں تو یہ شیطان نے کہا تھا میں ان کو ترغیب دوں گا یا اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے اپنی جنس پر راضی نہیں ہے اللہ نے مرد بنایا مرد بننے پر راضی نہیں ہے اللہ نے عورت بنایا عورت بننے پر راضی نہیں ہے یقین کریں مرد کا حسن مردانگی میں ہے عورت کا حسن نسوانیت میں ہے عورت سمجھتی ہے میں مرد جیسی بن جاؤں گی تو زیادہ خوبصورت دکھائی, دکھائی دوں گی بال چھوٹے اور پتلون اور پاجامہ پہن کر اور مردوں جیسا لباس پہن کر اور ان کے انداز میں گفتگو کر کے میں اچھی لگوں گی نہیں عورت کا حسن نسوانیت میں ہے مرد سے میتے ہیں کہ ہم عورت کے لہجے میں لوچ دار انداز میں گفتگو کریں گے ان کا ان جیسا لباس ان جیسا میں کپ کریں گے اور ان جیسی زلفیں بڑھا لیں گے اور ان کی طرح منہ صاف کر لیں گے تو ہم اچھے لگیں گے نہیں میرے بھائی مرد کا حسن مردانگی میں ہے نسوانیت میں نہیں ہے اللہ کی تخلیق کو مت بدلو اللہ کی فطرت کو مت بدلو نہ اس میں عزت ہے نہ راحت ہے نہ سکون ہے نہ خوشی ہے نہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے غضب ہی غضب ہے لانتی لانت ہے ناراضگی ہی ناراضگی ہے اللہ اور اس کے رسول کی پھر اسی فیشن پرستی سے بات چلی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فیشن پرستی کی وبا ایسی پھیلی اور یہ مرض ایسا لاحق ہو گیا کہ اس کی وجہ سے ہم نے اپنی زندگی کو مشکل سے مشکل تر بنا لیا اب دیکھیے حضور کی سنت سمجھ کر تو داڑھی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے لیکن اگر داڑھی کا کوئی فیشن نکل آئے فرینچ کٹ داڑھی اور فلاں داڑھی پتنی کیسے کیسے نام لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں تو وہ داڑی رکھنے کے لیے تیار ہے اگر فیشن ہو کسی گورے کو دیکھ لیا اور کسی غیر مسلم کو دیکھ لیا اور فلمی ایکٹر کو دیکھ لیا اور کسی بڑے کھلاڑی کو دیکھ لیا اس نے خاص فیشن کی داڑی رکھی ہوئی ہے تو یہ تیار ہے اس کے لیے لیکن یہ سن کر کہ میرے آقا کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایسی داڑھی تھی اس کو رکھنے کے لیے تیار نہیں وہ رکھنے میں اس کو لگتا ہے لوگ کیا کہیں گے دقیہ نوز ہے دیہاتی ہے زمانے کی ترقی کا ساتھ نہیں دے سکتا دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہر بات میں یہ کہتے ہیں ارے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئے تم ابھی تک داڑھی کے چکر میں پڑے ہوئے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی تم ابھی تک وہی مسئلے استنجے کا مسئلہ وضو کا مسئلہ اللہ یعنی دنیا اگر کہاں سے کہاں پہنچ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نہ استنجا کرو نہ وضو کرو اور نہ ہی شریعت کے مطابق عمل کرو سب کچھ چھوڑ دو اس لیے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ارے دنیا تو اور سب چاند پر پہنچ گئی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں تو سمجھتے اس زمانے کے اندر دین کی باتیں نہیں کرنی چاہیے وہ جو سوا چودہ سو سال پرانی باتیں تھیں وہ نہیں کرنی چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بیان نہیں کرنی چاہیے حضور کی سیرت نہیں بیان کرنی چاہیے مسجد نبی کا ماحول نہیں بیان کرنا چاہیے صحابہ کیسے شادی بیا کرتے تھے یہ بیان نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے ارے چاند پر تو ہمارے آقا بھی پہنچے تھے اللہ کے بندو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو اب پہنچی ہمارے آقا تو بہت پہلے آسمانوں پر چلے گئے تھے اور آپ وہاں کا سفر کر کے وہاں کی سیر کر کے تشریف لے آئے دنیا تو اب پہنچی ہے اب جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ داڑھی انبیاء کرام علیم السلام کی سنت ہے اولیاء کی سنت ان کا شعر ہے صحابہ کرام کا طریقہ ہے مجھے کوئی نبی کوئی ولی کوئی صحابی کوئی محدس ایسا معلوم نہیں ہے جو داڑھی منڈا ہو میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ داڑھی کے اندر سارا دین ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ داڑھی رکھ لی تو بس اب کافی ہے تیرے جنتی ہونے کے لیے یہ کافی ہے فرشتے کچھ نہیں پوچھیں گے داڑھی رکھ لی تو کہیں گے چل سیدھا جنت میں نہیں بھائی ایسا نہیں ہے میں اتنی بھولی بالی بات نہیں کرتا ہوں آپ جانتے ہیں میں الحمدللہ اس پر زور دیتا رہتا ہوں اور ابھی بات آگے آ بھی رہی ہے عبادات معاملات اخلاق ہر شعبے میں دین کی اتباع ضروری ہے صرف داڑھی کافی نہیں ہے بلکہ داڑھی رکھ لینے کے بعد ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے میں بدنام ہو جاؤں کوئی بات نہیں لیکن نبی کی سنت بدنام نہ ہو لیکن داڑھی کی اہمیت کو بالکل ہی ختم کر دینا یہ کچھ چیز ہی نہیں ہے یہ بھی غلط ہے یہ کہنا بھی غلط کہ سارا دین داڑھی میں ہے یہ بھی غلط اور یہ بھی غلط کہ دین میں داڑھی ہے ہی نہیں دونوں باتیں غلط ہیں تو فیشن پرستی کی وبا کی وجہ سے شکل کو بدل دیا صورت کو بدل دیا پھر یہ کہ فیشن کا اثر لباس کے اندر لباس ہمارا ایسا ہو جیسا کہ کافروں کا لباس ہے یاد رکھیے کہ اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ پوری امت خاص قسم کا لباس پہنے یہ حکم نہیں ہے یہ حکم نہیں ہے کہ جیسے عرب تو پہنتے ہیں جبا پہنتے ہیں تو پوری امت یہی جبا پہنے تو پہنے یہ حکم نہیں ہے یہ بھی حکم نہیں ہے کہ پوری امت شلوار پہنا کرے یہ بھی حکم نہیں ہے کہ پوری امت دھوتی پہنا کرے یہ حکم نہیں ہے کوئی خاص یونیفارم نہیں ہے اسلام کا جس کی پابندی مشرق اور مغرب شمال اور جنوب میں رہنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ضروری ہو لیکن اسلام نے لباس کے سلسلے میں چند متعین ہدایات دی ہیں جن میں سے سب سے بڑی ہدایت یہ ہے لباس ایسا ہونا چاہیے جو ستر کو چھپائے اللہ نے قرآن کریم میں لباس کے دو بڑے مقصد بیان کیے آپ پڑھیں گے ان شاء اللہ لذیذ اللہ ہمیں وہاں تک بھی پہنچائے یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری واری سو آتی کریشا انسانوں ہم نے تمہاری لباس اتارا یہ دو بڑے مقصد پورے کرتے ہیں ایک تو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے اور دوسرا یہ باعث زینت ہے لباس کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے ایک تو یہ کہ وہ ساتر ہو صدر کو چھپانے والا ہو اور دوسری کہ باعث سے زینت بھی ہو اناسو باللباس تو ایسا بھی نہیں کہ ایسا لباس پہنے جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں مسخرا بن جائے مزاح کا بن جائے اور ہنسنے ہنسانے والی چیز بن جائے ایسا لباس پہنیں وہ بھی صحیح نہیں لباس ایسا پہنے جو اس کی شخصیت کے وقار میں اضافے کا باعث ہو لیکن پہلا مقصد لباس کا وہ یہ ہے کہ لباس ساتر ہو مرد کا لباس ساتر ہو اس کے لیے عورت کا لباس ساتر ہو اس کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں ٹی وی کی نحوست سے کیونکہ پوری دنیا کا معاشرہ دیکھتے ہیں انگریزوں کو دیکھ رہے ہیں یہودیوں کو دیکھ رہے ہیں عیسائیوں کو دیکھ رہے ہیں امریکہ والوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت وہ فوجی میدان میں غالب ہیں معاشی میدان میں غالب ہیں تو ان سے مرعوب ہیں ان سے متاثر ہیں ان کے ڈالر سے ان کے پاؤنڈ سے ان کی کرنسی سے اس سے بھی بڑھ کر ان کی معاشرت سے ان کے اخلاق سے ان کے لباس سے ان کی شکل صورت سے ہر چیز سے متاثر ہو گئے تو ہمارے نوجوان بھائی ہم دیکھتے ہیں بازاروں میں چڈیاں پہن کر پھر رہے ہیں چڈیاں پہن کر پھر رہے ہیں انہوں نے سمجھا کہ وہ پھرتے ہیں ہمارا بھی ہمیں بھی ایسے ہی چاہیے مولوی نے خام خام ایک جکڑ رکھا ہے یہ مسلمان خواتین نے بے پردگی شروع کر دی اسی کی دیکھا دیکھی یعنی گھٹتے گھٹتے ہٹتے ہٹتے ہم اتنا پیچھے ہٹ گئے کہ اسلام بالکل الگ ہو گیا ہم بالکل الگ ہو گئے تو ایسا بھی نہ ہو بھائی یہ نہیں کہتا کہ پوری دنیا ایک خاص قسم کا لباس پہنے تبھی مسلمان ہوگی لیکن لباس ساتر تو ہو سطر کا کام تو دے جو لباس سطر کا کام نہیں دیتا وہ لباس نہیں ہے ایسی خواتین کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کاسیاتن آریات کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی مگر ننگی ہوں گی آج ہی جو دوپہر میں درس ہوا بلوچ کلونی میں اس میں میں نے ارض کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے جو فتنے جو علامتیں بیان فرمائی ان میں سے ایک یہ آپ نے فرمایا کہ دو قسم کے گروہ آئیں گے میری قوم میں لیکن میں نے ابھی تک ان کو دیکھا نہیں ہے حضور نے فرمایا میں نے ان کو نہیں دیکھا لیکن آئیں گے دو جماعتیں آئیں گی دونوں دو زخی ہوں گی ایک ظالم حکمران جو میری امت پر ظلم اٹھائیں گے یہ فرمایا اور دوسری جماعت کون سی ایسی بے حجاب اور بے پردہ اور بے حیا عورتیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن حقیقت میں ننگی ہوں گی کاسیات آریات, ممیلات مائلات یہ دوسروں کو متوجہ کرنے والی خود دوسروں پر مرنے والی دوسروں کی طرح متوجہ ہونے والی تو یہ فیشن کی بابانے نے بے پرتا کر دیا بےحجاب کر دیا بے حیا کر دیا ننگا کر دیا فیشن لباس میں فیشن پرستی زبان میں فیشن پرستی اردو بولنے میں شرم آتی ہے کہتے ہیں ہم پاکستانی ہیں اردو بولنے میں شرم آتی ہے کوشش تو کرتے ہیں کہ ہم بچپن ہی سے انگریزی بولے بلا مجبوری کے کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں حالانکہ تکلیف تو ہوتی ہے پلیٹ سے سالن لینے میں اور لکما لگانے میں لیکن بڑے لوگوں کو دیکھا چونکہ وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں یہ بھی کھڑے ہو کر کھا رہے مجبوری ہو تو ماں نے اجازت دی ہے مجبوری ہو تو اجازت دی ہے لیکن بغیر مجبوری کے شادیوں میں فیشن ہم یوں کریں گے اب تو میں نے سنا کہ ایسا بھی ہو رہا ہے ہندوؤں والے فیشن ہندو کیسے نکاح کرتے ہیں جیسے وہ چکر لگاتے ہیں اسی طریقے سے مسلمان بھی چکر لگا رہے ہیں بچے پریشان ہوتے ہیں انہوں نے چکر نہیں لگائے شادی کیسے ہوگی اس لیے بچوں نے تو یہی دیکھا ٹی وی کے اندر کہ ہندو تو جب کرتے ہیں تو چکر لگاتے ہیں اور انہوں نے چکر نہیں لگائے شادیوں میں فیشن تو بھائیوں بہنوں اتنا دور نہ چلے جائیں اتنا دور نہ چلے جائیں اللہ کی قسم مزے راحت سکون اور خوشی وہ سادہ زندگی میں ہیں نبی کی اتباع والی زندگی میں ہے تکلفات میں تعیشات میں فیشن پرستی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں اور پھر یہ کہ جو اس میں پڑ جاتا ہے پھر آگے بڑھتا ہی جاتا ہے کوئی حد بھی تو نہیں ہے نا یہاں آ کر رک جائے وہ جو کسی نے کہا ہے جستجو کہ خوب سے خوب تر کہاں رکتی ہے جا کے دیکھیے اپنی نظر کہاں تو آگی بڑھتے جاتے رکتے ہی نہیں ہے کو حد ہی نہیں ہے تو شیطان نے کہا تھا میں ان کو ایسی تعلیم دوں گا فل یوگئی یورخل اللہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دیں گے ممنج تخذیش شیتان بلیمدن اللہ فقد خسر خسران مبینا اللہ فرماتے جس نے مجھے چھوڑ کر اللہ کہتے جس نے مجھے چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا اس نے تو سری نقصان اٹھایا واضح نقصان اٹھایا بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے اس نے مجھے چھوڑا اور شیطان کے راستے پر چلا اللہ اکبر کیا کلام ہے میرے اللہ کا کیا کلام ہے میرے مولا کا بلا تشبی ایسی کہتا ہوں بلا تشبی کہتا ہوں اس لیے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کی تشبی ہو نہیں سکتی کوئی درد مند باپ محبت کرنے والا باپ یہ کہے بیٹا ارے مجھے چھوڑ کر مجھے چھوڑ کر اس بدماش کا ساتھ دو گے اس سے بڑا خسارے اور گھاٹے کا سودا کیا ہوگا اور باپ کی کیا حیثیت ہے اللہ کی محبت کے مقابلے میں اللہ تو ہمارا خیر خواہ ہے اللہ کا ہر حکم ہماری خیر خواہی کے لیے اللہ والدین سے ہم سے محبت زیادہ محبت کرنے والے ہیں اللہ نے کسی چیز کو حرام کیا تو ہماری خیر خواہی پیش نظر تھی اور اللہ نے حلال کیا تو بھی ہماری فلاح و بہبود اس میں ہے اگرچہ اللہ اس کا محتاج نہیں وہ جو چاہے حکم دے دے وہ کہے تو آگ میں چلانگ لگا دو واجب ہو جائے گا فرض ہو جائے گا لیکن اللہ ایسا حکم دیتا نہیں ہے اللہ کے جتنے احکام ہیں ان میں بندے کی فلاح اور خیر اور بھلائی اور بہتری اور کامیابی اور عزت اور راحت وہ پیش نظر ہے